اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے اس حدیث کا کچھ ٹیکس میں آپ سامنے بیان کر کے تو اپنے دوسرے مرکب ناقص کی طرف چلتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب اللہ فی الحم یوم لا یوم الا ذل سات قسم کے افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن سائے نام کی چیز نہیں ہوگی سات قسم کے افراد اس حدیث میں آپ نے ذکر کیے ان سات قسم کے افراد میں آپ نے جو پہلی کیٹاگری بیان فرمائی نا وہ میں آپ سامنے بورڈ پر لکھ رہا ہوں اور اس کیٹاگری کے بعد آپ سے سوالات کیے جائیں گے اور پھر ہم اپنے دوسرے ملک میں ناقص کی طرف چلیں آپ نے فرمایا پہلی کیٹیگری ہے امام ان آدل امام العادن آپ کے سامنے لکھا ہوا مجھے پہلے بتائیے یہ مفرت ہے یا مرکب ہے مرکب ماشاءاللہ سب کو جواب یہی ہے نا کوئی ہے سا جو جی مفرد ہے نہیں نا مفرد کسے کہتے ہیں ایک لفظ کو مرکب کسے کہتے ہیں کم از کم دو لفظوں کو سمپل سی بات ہے رزلٹ نکلا کہ یہ مفرد نہیں ہے مرکب ہے اب سوال یہ ہوگا کیا یہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص تو پہلے ہم پرو کرنے کی کوشش کریں گے شروع میں ہم اسی طرح اپلائی کیا کریں گے فارمولی پھر آٹومیٹکلی سب کچھ کیلکولیشن آ جائے گی آپ ایک نظر مارتی آپ کا برین پوری کیلکولیشن کر کے ریزلٹ نکال کے آپ کے مار دے گا کہ اتنی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو شروع میں آپ کو یہ سارا کرنا پڑے گا سمجھ رہی ہے نا لیں جی مرکب تام ہمیں پتا ہے مرکب تام جملہ کے ہے اور جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں اسمیہ اور ابھی ہم ہی پڑھ کے فارغ ہوئے تو ہم اسمیا کے طور پر سے پروف کرنے کوشش کریں گے اسمیا کے دو پارٹس ہوتے ہیں مفتا اور خبر مفتہ اور خبر دونوں مرفو ہوتے ہیں پہلی کنڈیشن پوری ہو رہی ہے پہلی کنڈیشن پوری ہو رہی ہے اوکے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ مفتدا معرفہ ہوتا ہے خبر نکرہ ہوتی ہے مفتض معرفہ ہے نہیں مفتا نکرہ کیونکہ امام جو ہے نکرہ نکرہ اور نکرہ یعنی مرکب تام جملہ اسمیا کی کنڈیشن پوری نہیں اور ریزلٹ نکلا کہ مرکب تام جملہ اسمیہ نہیں ہے تو مرکب ناقص تام نہیں ہے تو ناقص اب جب ناقص آپ نے فیصلہ کر دیا مرکب ناقص ہے تو آپ نے چیک کرنا ہے کیا مرکب اشاری ہے اشارے کیوں نہیں ہے اشارہ ہی سمپل سی پہچان سمپل سی پہچان اشارہ ہی نہیں ہے اشارہ ہوتا تو آپ ٹھک کہہ دیتے جی مرکب اشاری اوکے جی مرکب اشاری نہیں ہے لیکن ہے مرکب ناقص اب آپ اس پہ مزید غور کریں تو آپ کہیں گے یار ایک امام ہے صحیح ہے آگے عادل آ رہا ہے عادل کہتے ہیں عدل کرنے والا صحیح ہے تو گویا امام کی ایک کوالٹی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ عدل کرنے والا ہے آپ نے رزلٹ نکالا کہ ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں صفت استعمال ہو رہی ہے ایسا مرکب ناقص ہے جس میں صفت استعمال ہو رہی ہے یعنی دوسرا لفظ جو ہے وہ صفت ہے ایسا مرکب ناقص جس میں صفت استعمال ہو یا ایسا مرکب ناکز جس میں دوسرا اسم صفت ہو تو ایسے مرکب ناقص کو گرامر کی اصطلاح میں مرکب توصیفی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی مرکب توصیفی تو ہمارا دوسرا مرکب ناقص ہے مرکب توصیفی حسن مرکب توسیفی کیا ہوتا ہے یہ جواب جس میں صفت اس پہ آپ کو ایک نمبر بھی نہیں ملے گا ہاں پورا جواب وہ. ایسا مرکب ناقص جس میں صفت استعمال ہو یا ایسا مرکب ناقص جس میں دوسرا اسم صفت ہو اوکے جی ہم اردو میں صفت کہتے ہیں عربی میں اصل میں صفت ہوتا ہے تو آپ کو اجازت ہے آپ صفت کہہ سکتے ہیں لیکن اصل پروناسن جو ہے وہ سفا ہے سفا اوکے جی کلیئر ہو گیا اب جب آپ نے مرکب توصیفی فائنل کر لیا تو آپ مرکب توصیفی کے پارٹس دیکھ لیتے ہیں دوسرا پارٹ تو آپ نے بتایا کہ صفت ہونا چاہیے یہ کہنا دوسرا اس میں سفت ہو دوسرا تو صفت ہے پہلا وہ اسم ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے تو جس کی صفت بیان کی جائے نا گرامر میں اسے کہتے ہیں موصوف تو مرکب توصیفی کے دو پارٹس ہو گئے موصوف اور صفت موصوف اور صفت اوکے جی پھر آپ نے مزید غور کیا اور کھلیا آپ جاننے کی کوشش کی یہ مرکب توصیفی بنتا کیسے ہے آپ نے غور کیا کہ یار یہ موصوف جو ہے نا امام یہ واحد ہے واحد ہے نا اور موصوف جو ہے یہ مذکر بھی ہے آپ نے موصوف کو ذرا اینالائز کرنا شروع کیا پھر آپ نے چیک کیا کہ موسوف جو ہے وہ نکرا ہے پھر آپ نے چیک کیا کہ موسوف مرفوع ہے ایسے ہی ہے نا آپ نے اس کے نیچے چاروں چیزیں لکھ لی آگے جب صفت کو چیک کیا تو آپ کو حیرت انگیز انفارمیشن ملی کہ جو صفت ہے وہ بھی واحد ہے صفت وہ بھی مذکر ہے صفت بھی نکرا اور صفت بھی مرفو ہے تو آپ نے رزلٹ نکالا کہ اچھا مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت چاروں اعتبار سے برابر ہوتے ہیں یہ آپ نے فارمولا بھی نکال لیا اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھے نا جب آپ نے رزلٹ نکالا غور کر کے تو ریزلٹ یہ نکلا کہ موسو اور سفت چاروں اعتبار سے برابر ہوتے ہیں جب چاروں اتبار سے برابر ہوتے ہیں تو کیا مطلب ہے یا دونوں واحد ہوں گے یا دونوں مسنا ہوں گے یا دونوں جمع ہوں گے یا دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مونس ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے یا دونوں معرفہ ہوں گے اس میں شارا تو ہے نہیں کہ آپ کہیں گے جی اارا تو ہوتے ہی مارفا ہے اسے ہم کیسے کریں گے فالو کر رہے ہیں نا دونوں نکرا ہوں گے یا دونوں مارفا ہوں گے یا دونوں مرفوع ہوں گے یا دونوں منسوب ہوں گے یا دونوں مجرور ہوں گے مرکب ناقص تو تینوں طرح سے ہی آ سکتا ہے مرفوع بھی آ سکتا ہے منصوب بھی آ سکتا ہے مجرور بھی آ سکتا ہے تو مرکب توصیفی آپ کے سامنے کنفرم ہو گیا میں ریوائز کر دیتا ہوں کہ مرکب توسیفی ایسا مرکب ناقص ہے جس میں صفت استعمال ہوتی ہے ایسا مرکب نہ کہ جس میں دوسرا اسم صفت ہوتا ہے اس کے پارٹس کریں تو پہلا اسم موسف ہوتا ہے عربی میں اور دوسرا اسم صفت ہوتا ہے اور فارمولہ یہ ہے کہ موسوف صفت میں چاروں اعتبار سے برابری ہوتی ہے اب جب مرکب آپ نے پہچان لیا تو جب ترجمہ کرنا ہے نا اردو میں اردو میں جب ترجمہ کرنا ہے تو نوٹ کر لیں ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے پہلے صفت کا ترجمہ کرنا ہے صفت کا ترجمہ کرنا ہے صفت کا ترجمہ عادل کسے کہتے ہیں آدل کرنے والا اس کے بعد موصوف کا ترجمہ کرنا ٹھیک ہے موسوف مجھے بتائیے نکرے کے معرفہ ہے ہے نا تو امام کے معنی آپ کریں گے کوئی امام نکرا ہے نا نکرا ایک یا کوئی امام اور عربی زبان میں امام کا لفظ نارملی استعمال ہوتا ہے حکمران کے لیے کلیئر تو نبی بتا رہے ہیں کہ سات قسم کے افراد جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ اتا فرمائے گا جسے سائے نام کی چیز نہیں ہوگی اس میں پہلی کیٹیگری ہوگی کہ عدل کرنے والا کوئی حکمران عدل کرنے والا کوئی حکمران تو مرکب توصیفی کا ترجمہ کیسے کرنا ہے ابراہیم پہلے صفت کا ترجمہ کرنا ہے پھر موصوم کا ترجمہ کرنا ہے کلیئر ہو گیا تو حدیث کی ایک کنسٹرکشن ہمارے سامنے آئی ہم نے اسے سالو کر لیا الحمدللہ اور رزلٹ نکلا کہ ہمارا مرکب توصیفی استعمال ہوا ہے اور مرکب توصیفی جو ہے یہ مرفوع استعمال ہوا. اگر یہ اسماعیل اگر یہ مرکب توصیفی منسوب ہوتا تو کیا ہوتا رابطہ پکا ہونا آپ کا کم از کم چابش اگر یہ مرکب توصیفی پھر سن لے اگر یہ مرکب توصیفی منسوب ہوتا تو کیا ہوتا پہلے موصوف ہو لے منسوب ہوتا ہاں امامن کیوں <سؤال> <سؤال> <سؤال> جب بتایا کہ دونوں برابر ہوتے ہیں تو پھر دوسرے کو کیوں کرنا خالی بولے دوبارہ بولے امام آدلن امامن آدلن اگر یہ مجرور ہوتا تو کیا ہوتا امامن آدلین فروخت امامن آدل امامن آدلن امامن آدلن تینوں کے ترجمے میں کوئی فرق ہوتا کوئی فرق نہیں ہوتا اوکے جی اب یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی بات آپ سے کر کے میں اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں اور پھر نیکس لیکچر ان شاء اللہ مرکبی کو دوبارہ لے کے چلیں گے میں نے آپ سے پوچھا جی آدل کا ترجمہ کیا ہے تو آپ نے کہا انصاف کرنے والا جبکہ میں نے لکھا عدل کرنے والا تو ہمارے ہاں اردو میں عدل و انصاف لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں عدل و انصاف ٹھیک ہے نا اور ایک ہی معنی میں لیے جاتے ہیں حالانکہ دونوں میں فرق ہے عربی زبان میں فرق ہے انصاف جو ہے نا انصاف نکلا ہے نصف سے انصاف کس سے نکلا نصف سے اور انصاف کے معنی ہوتے ہیں آدھا آدھا دے دینا فرض کیا میرے پاس ایک درجن کیلے ٹھیک ہے اور دو بندے ہیں تم انصاف کا تقاضا کیا ہوگا چھ چھ ایسے ہی نا اور اگر تین بندے ہو تو انصاف کا تقاضا کیا ہوگا چار چار یہ انصاف تو ہوگا یہ عدل نہیں ہوگا عدل کیا ہوتا ہے عدل ہوتا ہے جس کا جو حق بنتا ہو جس کا جو حق بنتا ہو وہ اسے دینا یہ ہوتا ہے عدل اور میں آپ کے سامنے ایک دو ایگزامپل رکھتا ہوں کہ عدل کہتے کسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مناقب بیان کیے مختلف احادیث میں وہ آپ جمے کے خطبے میں امام کی زبان سے بھی سنتے ہیں اکثر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ کو بے شمار اگزامپل سے ملیں گے آپ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی شفیق ہونے کی رحیم ہونے کی آپ نے فرمایا فنمایا اشدی اللہ عمر میری امت کا سب سے سخت اللہ کے معاملے میں اللہ کے معاملے میں عمر آپ دیکھ لیں بے شمار واقعات ملتے ہیں آپ کو موٹی مثال حزب بدر قیدی آئے نبی علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیا کریں ابھی قیدیوں کا ابو بکر نے کہا ضلع تعالیٰ کے اپنے ہی لوگ ہیں معاف کر نہیں معاف نہیں کرنا گردنیں اڑانی ہیں اور گردنیں بھی ایسے اڑانی ہیں کہ جس کا جو قریبی ہے وہ اڑائے گا گردن اگر بیٹا تو باپ اڑائے گا اور اگر باپ ہے تو بیٹا اڑائے گا پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا عثمان کے بارے میں کہ وہ اکثر ہوں حیا ان عثمان میری امت کا سب سے با انسان عثمان سے اور آپ کی حیا آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اتنے باحیا انسان تھے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ہی خوبصورت الفاظ فرمایا آپ نے فرمایا اکباہ علی میری امت کا بہترین فیصلہ کرنے والا بہترین فیصلہ کرنے والا علی رضی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو فیصلہ کرنا ہے کوئی آسان کام ہوتا ہے اور فیصلہ آپ کو پتا ہے فیصلہ انصاف کرنا تو آسان ہوتا ہے ہماری زبان میں وہ بھی نہیں ہوتا لیکن عدل اس سے اوپر کا درجہ ہے انصاف میں نے کیا بتایا ہے آدھا آدھا دے دے عدل ہے جس کا جو بنتا ہے وہ دینا اور اگر کوئی ایسا آپ کے پاس کیس آ جائے جس میں آپ کو کہا جائے کہ جی ادل سے فیصلہ کرنا ہے تو آپ شاید انصاف ہی کر سکیں گے یعنی نس نس دے کے جان چھڑا لیں گے عدل نہیں کر سکیں گے اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے اور آپ پھر آپ رضی اللہ عنہ کے واقعی اس مقام پہ ہونے کو اپریشیٹ کریں گے آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا پڑھا ہوگا بلکہ اردو کی کتاب میں بھی چھپتا تھا کہ ایک مرتبہ ایک سفر پہ دو دوست جا رہے تھے انہوں نے زیادہ راہ لیا سامان فون. سفر لمبا تھا پیدل سفر کر رہے تھے دوپہر کا وقت ہوا آرام کرنا چاہا کسی جگہ پر انہوں نے جو ہے وہ ٹھکانہ بنایا اور کہنے لگے کہ کھانا کھم وغیرہ کھا لیں اور تھوڑا آرام کر لیں پھر سفر شروع کریں گے ابھی بیٹھے ہی تھے اور انہوں نے کھانا کھولا اپنا تو دیکھا کوئی شخص تیسرا جو ہے ادھر سے چلتا ہوا آ رہا ہے وہ شخص جیسے ان کے پاس آیا تو اس شخص نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا سلام کا اور اس نے بتایا کہ جی میں مسافر ہوں راستہ بھول کے مجھے رستہ گائیڈ کر دیں میں نے وہاں جانا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں آپ کو لیکن آپ کھانا کھا لے پہ لائسم بسم اللہ جی لے جی کھانے کے لیے تینوں بیٹھ گئے دو دوست ہیں نا ایک دوست نے جب اپنا سامان کھولا اپنا دسترخوان اس نے کھولا تو اس کے دسترخان میں سے نکلی تین روٹیاں تین روٹیاں نکلی دوسرے نے کھولا تو اس میں سے نکلی پانچ روٹیاں اوکے کل کتنی ہوگی آٹھ روٹیاں ہوگی تینوں نے مل کے کھائے آٹھ روٹیاں ختم ہو گئی کھانے کے بعد انہوں نے اسے رستہ بتایا کہ جی یہاں سے اس طرح جائیں اور آپ کا رستہ آ جائے گا تو وہ شخص ان کی مہمان نوازی سے اتنا خوش ہوا کہ جاتے ہوئے انہیں آٹھ درہم انعام کے طور پہ دیکھا کہ یہ آپ تقسیم کر لیں آٹھ درہم دیکھ کے وہ تو چلا گیا اوکے okay. جی اب یہ دو تھے اور آٹھ درہم تھے انصاف کیا आचार आचार سمپل ہے نا دو بندے آٹھ درہم کوئی مسئلہ ہی نہیں چار اس کے چار اس کے لیکن جب مسئلہ ہوتا ہے نا تو وہ مسئلہ بن جاتا ہے مسئلہ یہ بنا ہونے کا یار آٹھ درہم ہے چار چار تو برابر ہوتے ہیں میری تو پانچ روٹیاں تھیں ٹھیک ہے نا میری تو پانچ تھی تمہاری تین تھی تو پانچ تین ہونے چاہیے ایسے ہی ہے نا پانچ دن ہونی چاہیے اب اس پہ بھی وہ طے کر لیتے تو کوئی بات نہیں تھی اوکے لیکن آپ کو پتا پھر مسئلے کہاں کہا حل ہوتے ہیں مسئلہ حل نہ ہوا وہ چار چار وہ کہہ دی رہے اس کو چھوڑو جا کے اپنا کام کرتے ہیں پہلے واپسی پر پھر اپنا فیصلہ جو ہے کروا لیں گے واپسی پہ آئے حضرت علی کی حدت میں پیش ہوئے اور کہا کے کہ حضرت پھنسے ہوئے آٹھ دن ہمیں اور کہا کے کہ تقسیم کرتے ہمارے لیکن عدل کے ساتھ کر. عدل کے ساتھ. زور کس پہ دیا عدل عدل عدل عدل عدل تم نے اگر کوئی مل جل کے فیصلہ کیا تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے عدل کے ساتھ چاہیے تو عدل یہ ہے جس کی روٹیاں تھی تین اس کو تو ملے گا ایک دن ہم اور جس کی روٹیاں تھیں پانچ اسے ملیں گے سات دن ہم دیکھیں چار چار سے ہماری کہانی شروع ہوئی ہے ہمارے سامنے ایشو ہوتا تو ہم نے چار چار کہہ کے کہ مسئلہ حل کروا دینا تھا نا اگر کوئی ہمارے پہ زیادہ زور دیتا تو ہمارا عدل جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو جانا تھا کہ پانچ تین کہ ہاں یار تیری پانچ تو پانچ لا لے تیری یہاں تین نے تو تین لا لے ہمارا عدل یہاں ختم ہو گیا تھا لیکن علی کا عدل کیا تھا انہوں نے کہا تین والے کو ایک ملے گا اور پانچ والے کو سات ملے گا یہ عدل ہے اب اس کی تو موجیں ہوگی پانچ والے کی ٹھیک ہے نا لیکن اس کے ہوش ہی اڑ گئے وہ تین سے ایک میں آ گیا چلے ٹھیک ہے جی فیصلہ تو کر دیا آپ نے سمجھا بھی دیں آپ نے کیسے کیا کیسے سمپل سی بات ہے یار دیکھو ان کا یار دیکھو تمہاری تین روٹیاں تھیں اس کی پانچ روٹیاں تھیں کل روٹیاں ہوئی آٹھ اور एक रोटी में तीन बंदे शरीक हुए ना तो गोया एक रोटी के तीन हिस्से हुए तीन हिस्से हुए ना तो जिसकी तीन रोटियां थी उसके कितने हिस्से हुए नौ और जिसकी पांच रोटियां थी उसके कितने हिस्से हुए 15 टोटल कितने बने 24 24 बने ना चौबीस हिस्से बने रोटियों के तीन बंदे थे تین بندوں نے چوبیس حصے برابر برابر کھائے تو آٹھ آٹھ حصے کھا لیے نا آٹھ آٹھ کھائے اوکے ہو گیا تو اس کے بنے تھے نو اس میں سے آٹھ تو اس نے خود کھا لیے تو جو ایک حصہ تھا وہ مہمان کے حصے میں گیا اس کے بنے تھے پندرہ اس میں سے آٹھ اس نے خود کھائے تو سات حصے مہمان کے کھائے لہذا اب درہم بھی اسی طرح تقسیم ہونا چاہیے کہ اس کا ایک حصہ مہمان نے کھایا تو ایک دن ہم اس کا اور اس کے روٹیوں کے ساتھ سے مہمان نے کھایا تو درہم اس کے ساتھ یہ ہے عدل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا. تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فنمایا کہ اخباہ علی میری امت کا بہترین فیصلہ کرنے والا علی رضی اللہ تعالیٰ کا. یعنی آپ خود اندازہ کریں کہ ہم پہنچ سکتے ہیں اس لیول تک ہم تو نہیں کبھی پہنچ سکتے ہم تو چار چار زیادہ بہت چھلانگ ماریں گے پانچ تین کر کے اس کے بعد ہم ایسے پھریں گے کہ بس اب شاید کوئی فرشتہ آ ہمارے پاس حرد <laughs> علی کے پاس ایک اور کیس آیا ایک مرتبہ اور اس وقت کیس یوں تھا کہ تین لوگ تھے وہ آئے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ہمارا فیملی میں ایک شخص تھا وہ فوت ہو گیا اور وسیعت یہ کر کے گیا کہ میرے جو سترہ ہیں سترہ یہ تم لوگ آپس میں تقسیم کر لینا ٹھیک ہے سترہ اونٹ ہے آپس میں تقسیم کر لینا سات ریشو بھی بتا کے گیا کہ جو پہلا ہے اس کو ہاف ملنا چاہیے سترہ اونٹوں کا دوسرے کو ون تھرڈ ملنا چاہیے اور تیسرے کو نواں حصہ ملنا چاہیے اونٹوں کا اب ہم پہلے کوئی دینے لگتے ہیں تو اونٹ جو ہے وہ پوائنٹس میں آ جاتے ہیں ہے نا تو اونٹ ہم نے پوائنٹس میں نہیں لانے یعنی کاٹنے نہیں ہیں اونٹ اونٹ سالم ہونے چاہیے ہمارے سے نہیں حل ہو رہا جی آپ حل کر دیں پلیز علی نے کہا جی مسئلہ کوئی نہیں انہوں نے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ بیت المال میں سے ایک اونٹ لے کر آؤ بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا گیا اور سترہ میں شامل کر لیا گیا کتنے ہو گئے اٹھارہ ہو گئے اب انہوں نے بلایا ون بائی ٹو والے کو اور اس کے ہاتھ میں نو اونٹ پکڑا دیا کہ نو تو مارے ہوئے اوکے جی نہیں کٹانا اونٹ ایک بٹا تین والے کو بلایا چھ اونٹ اسے پکڑا دیے ایک بیٹا نو والے کو بلایا اور دو اونٹ اسے پکڑا دیے نو چھ پندرہ اور دو نو چھ پندرہ اور دو سترہ اونٹ تقسیم ہو گئے اور جو باقی ایک بچہ اسے واپس بیت المعلوم بھیج یہ فیصلہ حضرت علی نے اس وقت کیا چودہ سال پہلے <تصفح> تو علی اللہ کی کا فرمانا ایسی نہیں ہے کہ میری امت کا بہترین سے ورنہ بھری ہوئی ایسے ایسے آپ کو ملیں گے حیران رہ جائیں گے پھر اللہ کے اپنے صحابہ میں سے قرآن کا بہترین پڑھنے والا قرار دیا کس کو آپ نے فرمایا اکرا میری امت کا بہترین کاری میری امت کا بہترین قرآن پڑھنے والا عبی ابن کاب رضی اللہ تعالیٰ عام اکثر نے شاید ان کا نام بھی پہلی دفعہ سنا ہوگا عبی ابن کاب عبی ابن کاب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس آئے ازد عبی سے کہا کہ عبی ان اللہ امارا نی ان قرآن اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سنا ہوں اللہ کے حضرت بھائی کے پاس آئے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ کو قرآن سناؤ جا کے بھائی گئے اور انہوں نے پوچھا ہوا سم اسے میرا نام لے کے کھایا اللہ نے میرا نام لیا آپ نے فرمایا نام ہاں نام لیا تمہارا فا بکا او بھائی وہی رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے میں نے بتایا نا کہ ان کا نام آپ سے پہلی دفعہ سنا ہوگا لیکن نبی اپنے امت کا بہترین کاری قرار دیا پھر آپ نے فرمایا هُمْ میری امت کا بہترین عالم بلحلال <وَلْحَرَام> حلال اور حرام کے بارے میں بْنُ جَبَلْ رضی اللہ تعالی ابن جبت. تو یہ صحابہ کے جب طور پہ جو میں آپ چار کے بارے میں سنتے ہیں. حضرت, کے بارے, میں, حضرت, عمر کے, بارے میں, حضرت کے بارے میں حضرت علی کے بارے میں اور یہ جو ہیں حضرت ماض کا اور حضرت ابن کا آپ کا ذکر عام طور پہ نہیں ہوتا بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جی جن کے ساتھ ہمارا نہ تو کوئی خونی رشتہ ہے, نہ کوئی اور رشتے داری ہے لیکن ان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے دلوں میں احترام محبت کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول وسلم کے یہ ڈائریکٹ تربیت یافتہ لوگ تھے انہیں نبی کریم صم کی صحبت نصیب تھی آپ نے انہیں ٹینڈ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی قدر کرنے کی توفیق تو سبق کی طرف چلتے ہیں جی مرکب توصیفی دوبارہ ذہن میں لے آئیے ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہوتا ہے دوسرا اسم پہلے کی صفت ہوتا ہے دو اسم ہوتے ہیں پہلا موصوف ہوتا ہے دوسرا صفت ہوتا ہے جس بھی اینگل سے بات کریں گے بات ایک ہی ہوگی پہلا موصوف کہلاتا ہے دوسرا صفت کہلاتا ہے اور ملک توصیفی بنانے کا فارمولا یہ ہے کہ موصوف اور صفت چاروں اعتبارات سے برابر ہوتے ہیں ایسے ہی نا اصل موصوف ہے اصل موصوف ہے تو موصوف اگر مذکر ہوتا ہے تو صفت بھی مذکر ہوتی ہے موصوف اگر مونس ہو جائے صفت بھی مونس ہو جاتی ہے موسو واحد ہو صفت بھی واحد موصف مسنہ صفت بھی مصنف موصف جمع صفت جمع موسوف معرفہ صفت معرفہ موصوف نکرا صفت نکرا موصوف مرفو صفت مرفو موصوف منصوب صفت منصوب موسف مجرور صفت مجرور ترجمہ کرتے ہوئے صفت کو پہلے ٹرانسلیٹ کیا جائے میں المسلم ورڈ کو ایز اے موصوف لانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے المسلم ورڈ کو ایز اے موسف لانا چاہتا ہوں تو میرا موصوف جو ہے اس وقت واحد ہے مذکر ہے اور معرفہ ہے بغیر عراب کیا ہے اب اس کا عراب کوئی نہیں ہے ایسی ہے نا اراب اس کا میں مرفوع رکھنا چاہوں تو کیا بن جائے گا المسلم اب یہ چاروں اتبارہ سے کمپلیٹ ہو گیا اب اس کی صفت میں لانا چاہتا ہوں سچا ہونا تو ساتھ ایک لفظ سچے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن جو صفت لا رہا ہوں وہ بھی چاروں اس بارہ سے برابر ہوگی اس کے لہذا جو لفظ استعمال ہوگا وہ ہوگا المسلم و ترجمہ کیا کریں گے ہوں پہلے صفت کا ترجمہ پھر موصوف کا ترجمہ کیا ہوگا سچا مسلمان سچ بولنے والا مسلمان Okay, سچ بولنے والا سچ ہوتا ہے نا اب کوئی نہیں کریں گے ترجمہ اس لیے کہ مسلمان جو ہے وہ نکرا نہیں ہے نقرا اگر نکرا ہوتا تو ہم کہتے سچ بولنے والا کوئی مسلمان اوکے okay, جی کلیئر ہو گیا تو اس طرح سے ہم ترجمے میں بھی فرق کریں گے مارفا نکرا کا تو المسلم سادگو مرفوع ہے نا اگر یہ مرسوخ ہوتا تو فروغ کیا ہوتا المسلم اصادقہ مجرور ہوتا تو المسلم السعدی ایکسلنٹ اب میں چاہتا ہوں عاصف آپ نے المسلم کو مسنا استعمال کرنا ہے کریں ایکسلنٹ المسلمانی اب موصف مسن ہوگا تو صفت بھی مسن ہو جائے گی فورن ہی تو کیا بن جائے گی سادی کہانی المسلیماندی کہانی اور منفو ہے اگر منصوب ہو تو المسلی مین اسادی اراب پکا کرنا ہے آپ نے اراب آپ کو اس کورس میں راب ہی پکا ہو گیا نا تو میں سمجھوں گا کہ بہت بڑی کامیابی ان شاء اللہ تعالیٰ باقی آپ کو شوق پیدا ان شاء اللہ ہو ہی جائے گا اور پھر آپ ان شاء اللہ تعالیٰ جڑے رہیں گے اور پھر آپ کی زندگی کا سفر جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہی ان شاء اللہ جاری ساری رہے گا تو اصل ہے کہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے قرآن سے محبت پیدا ہو جائے آپ کے اندر نبی قسم کی, کی باتوں سے محبت پیدا ہو جائے یہ پیدا ہوگی تو آگے ان شاء اللہ تعالیٰ عربی آپ کو ویسے ہی آ جائیں گے ان اللہ تعالیٰ جی اب المسلموں کی جمع میں لانا چاہوں تو کیا بنے گی المسلی مونا صفت کیا آئے گی اوادی المسلی مون سوادی کونا ساکب المسلی مون مرفو ہے منصوب ہے یا مجرور ہے مرفو ہے ٹھیک ہے نا یہ بات بڑی مشکل سے حضم ہوئی ہے آپ کو کہ یہ مرفو ہے اگر یہ منصوب ہوتا تو کیا ہوتا ایکسیلنٹ <سؤال> المسلمینا اور اگر مجرور ہوتا تو المسلما سعاد کی بڑھیں گے المسلمین لے جی اب المسلم کی میں مونس لینا چاہتا ہوں تو کیا بنے گی جی السلم المسلمات تس سعد کیا بنے گی المسلیما تس اور میں کیا ہوگی المسلمات تس سادکا اس کا مصنف المسلیما تانی منصوب اور مجرور المسلمات تئی کا اور میں آپ کو مزید کی بات بتا دوں یہ میری پہلی کلاس ہے جس کا اس لیول پہ اراب ماشاءاللہ اس لیول کا ہے ورنہ آخر تک یہ مجرور ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ منصوب ہوتا ہے یہ مجرور ہوتا ہے اور یہ مرفوع ہوتا ہے لیکن ماشاءاللہ اللہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو گیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ذہین لوگ ماشاء ماشاءاللہ المسلمہ کی جمع المسلمات توادی کا تو اگر یہ منسوب ہوتا تو المسلم تی ساد ٹھیک ہے اور میں بھی آ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ لے جی یہ چھ مرکب توصیفی موصوف اور صفت کی تبدیلی کے ساتھ کون بولے گا میں موصوف بھی چینج کروں گا میں صفت بھی چینج کروں گا ہاں جی کون کون بول سکتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں ماشاءاللہ اللہ ایکسلنٹ ایکسلینٹ ویری گڈ ویری گڈ جس کے نہیں کھڑے ہو رہے میں ان سے پوچھوں گا اچھا جی جی جناب آپ نے بولنا ہے آپ کا نام کیا معاویہ معاویہ جی موابیہ. موابیہ. پہلے ہے منصرف ہے کہ غیر منصرف غیر منصرف, منصرف ہے معاویہ ٹھیک ہے خیر منصرف کیونکہ پہ گولتا آ رہی ہے مذکر نام ہے لیکن گولتا والا منصرف غیر منصرف ہے تو عبداللہ جی بھی ہے اسماعیل بھی منصرف ہے ابراہیم بھی غیر منصرف ہے اور آصف منصرف ہے فروخ بھی منصرف ہے ساکی بھی منصرف ہے حسن بھی منصرف ہے ٹھیک ہے باقی منصرف ہے تو عبداللہ اور عبدالرحمن یہ نام ہے لیکن مرکب نام ہے یہ سنگل نام نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مرکب نام ہیں یہ بھی پڑھیں گے ان اللہ تو باقیوں کے نام بھی انشاء اللہ مجھے پتا چل ہی جائیں گے جی اللہ تعالی تو معاویہ آپ نے موصوف کافی رکھنا ہے اور اس کی صفت لانی ہے کازب جی ال کافر القاضبو آپ پہلے الگ الگ بولے پھر ایک دفعہ ملا کے بول رہے ہیں ال کازو ٹھیک ہے الکافر القاضبو پہلے الگ الگ بولیں زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کیا بول رہے ہیں جی مصن شاباش جمع شاباش مونس شاباش مسن شہباز جی ساکب آپ نے بولنا ہے ہیں آپ نے مصروف رکھنا ہے طالب طالب نکرا رکھیں گے اور اس کی صفت لائیں گے جالس یعنی ایک بیٹھا ہوا طالب علم طالب البانی جالسانی لابن تو لابن جالسونا جالس جالس جالس جالس یا طالبونا جالسونا بول سکتے ہیں آپ پونس میں آئے جالساتن ایکسلنٹ ایکسلنٹ آپ نے پتا ہے فروخت کیا کرنا ہے آپ نے رجل رجل آدمی کو کہتے ہیں اسے موسوخ بنانا ہے اور اس کی صفت آپ نے لانی ہے قائم نکرا چھاپ رجول ان ایک کھڑا آدمی جی رجلانی قائمانی رجالن عورت کے نام ہے خیر منصرف سے کیوں پڑھ رہے ہیں نام ہے کسی عورت کا نام نہیں ہے نا تو اسے پورا ہاں امراطن کائمات امراطانی کائمتانی ہاں امرا کی جمع عرب جو ہے نا وہ نساء استعمال کرتا ہے اب یہ عرب کی مرضی ہے ٹھیک ہے نا ہاں جی نسا ان کائماتن ٹھیک ہے نسا ان, صح ان صح جی جی. پوچھو آپ سے چلے ماشاءاللہ اللہ آپ نے ایسا کرنا ہے آپ نے موصوف لڑکا رکھنا ہے اور مارفا رکھنا ہے لڑکا مارفا لڑکے کی عربی کیا ہوگی بتائیں پہلے مارفا مارفا کہہ رہا ہوں نا الد ٹھیک ہے شاہ پشاہ تو موصوف آپ کا لڑکا ہے مارفا اور اس کی صفت ہے کہ وہ سویا ہو یہ بھی ایک صفت ہوتی ہے اچھا سویا کو کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو لفظ دیتا ہوں سویا ہوتا ہے نائم نائم جی شابش ہاں الائم الدو ان نائم شابش ایکسیلنٹ الدھنا نہیں ہوگا اللہدو الدو ان نائمونا شابش اب الد کی مونس بنت شابش مارف لے کے آنا الما موسم صفت میں دونوں برابر ہونے چاہیے آج النا شابش ہاں البناتو ایکسیلینٹ البنا اوکے جی لے جی اب میں آپ کے سامنے کچھ مرکب توصیفی قرآن سے رکھ رہا ہوں اور آپ نے پہچاننا انہیں کی مرکب توصیفی ہیں اوکے جی پہلا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں ریڈی پہلا سوال آپ سے مرکب ہے ماشاءاللہ دوسرا سوال مرکب تام ہے یا مرکب ناقص ہے میرا اس پہ آپ سے دوسرا سوال ہوگا کہ مرکب تام کیوں نہیں ہے مرکب تام میں جملہ اسمیا کا جو اسٹرکچر ہے وہ پورا نہیں ہو رہا کیسے پورا نہیں ہو رہا کہ معرفہ پلس معرفہ ہے لیکن اس سے زیادہ پورا یہ نہیں ہو رہا کہ مرفو کوئی بھی نہیں ہے حالانکہ وہ ہنڈریڈ پرسینٹ شرط جو ہے وہی پوری نہیں ہو رہی تو لہٰذا مرکب تام جملہ اسمیا نہیں ہے تو مرکب ناقص ہے مرکب ناقص کون سا ہے مرکب اشاری کیوں نہیں ہے شاری اس میں اشارہ ہی نہیں تو پھر کون سا بچا توسیفی توسیفی کنفرم کرے کہ دوسرا اسم صفت بن رہا ہے پہلے کی سیدھا ہونا ایک صفت ہی ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے دوسرا لفظ صفت ہے اوکے جی نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ یہ مرکب توصیفی مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے مرفوع ہے تسلی سے ابھی اتنی پریکٹس کی ہے ہم نے دیکھ لے پہلے آپ موصوف کو چیک کریں نا موصوف جو ہے یہ واحد اس میں ہے یا مسنع یا جمع ہے واحد ہے نا تو واحد کا مرفوع کیسے آتا ہے اس کے راب ہمارا پک ہے واحد اور جمع مکسر کا مرفوع پیش کے ساتھ آتا ہے اس میں تو پیش ہی نہیں ہے ٹھیک ہے منسوب ہے یہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہے دیکھ لیں تو پورا مرکب توصیفی منسوب ہے اب اس کا ترجمہ کریں گے آپ ترجمہ کرتے ہوئے پہلے کس کا ترجمہ کریں گے مستکیم کا اور پھر اس کے بعد اس کا تو کیا ترجمہ بنے گا سیدھا راستہ اوکے جی تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مستکیم سوت الفاتحہ میں جو آپ کا مرکب توصیفی ہے یہ اللہ تعالی نے منسوب استعمال کیا ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ کیوں کیا ہے لیکن آپ نے یہ پہچان لیا ہو okay. گیا نا اوکے آپ نے پڑھنی شروع کی سورہ یاسین اور آپ کو الفاظ ملے یاسین سین الحکیم حکیم آپ کو واو ایک الگ سے لفظ ملا اور آگے دو اسما مل گئے آپ نے ان کو اسما کیسے پہچانا اسما کو پہچاننے کی علامت بھی ہے نا ہم نے تین علامتیں لکھی ہوئی ہیں الفلام لگا ہے دونوں کے شروع میں ہے نا یعنی علامت اسے آنے نا اسے تو یہ دوسما ہے تو دوسما سے مرکب بن گیا اب آپ نے فیصلہ کرنا مرکب تام ہے یا مرکب ناقص کیا مرکب تام ہے نہیں ہے کیونکہ مرکب تام ہوتا تو مبتدا خبر ہوتا جملہ کی صورت میں اور مفتا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں تو منفوح ہے ہی نہیں ٹھیک ہو گیا نا تو یہ مرکب ناقص ہے مرکب ناقص میں مرکب اشاری تو ہے نہیں ہے کیونکہ پہلا اسم اشارہ نہیں ہے تو یہ مرکب توصیفی ہے ٹھیک ہے مرکب ہے اب یہ مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے مجرور ہے ماشاءاللہ ترجمہ کر دیں اس کا ماشاء اللہ حکمت والا قرآن فارسی میں ترجمہ ہوگا اس کا قرآن حکیم فارسی میں قرآن حکیم تو ہماری اردو میں اکثر فارسی بھی چلتی ہے نا قرآن حکیم قرآن مجید صحیح تو اردو ٹرانسلیشن کی حکمت والا قرآن ٹھیک ہے براہم سمجھ آ رہی ہے نا اچھا اب میں ابراہیم کی طرف آتا ہوں آپ نے نبی وسلم کی ایک دعا پڑھی جس میں کنسٹرکشن یہ تھی علم نافین کی ٹھیک ہے آپ نے کہا یار یہ مرکب ہے میں اسے فائنل کرنا چاہتا ہوں کہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص تو بتائیے مرکب تام میں یہ جملہ اسمیہ ہے ابراہیم جملہ اسمیہ ہے پتہ نہیں ہے یا ہے نہیں پتہ نہیں ہے کیوں نہیں پتہ جملہ اسمیہ کے جو پارٹس ہیں مبتضا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں تو یہ مرفوع ہی نہیں ہے مرفو ہی نہیں ہے تو مفت خبر کیسے ہوں گے مفت خبر کے لیے ہنڈریڈ پرسینٹ ریکوائرمنٹ کیا ہے مرفو ہونا تو یہ مرفو ہی نہیں ہے تو اسے جملہ اس میں ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ مرکب ناقص ہے مرکب ناقص میں یہ اشاری ہے نہیں ٹھیک ہے تو پھر دوسرا مرکب ناقص جو ہم نے پڑھا وہی وہ ہوگا مرکب توصیفی تو دوسرا لفظ جو ہے اس پہ ذرا نوٹ کر لیں نافین نفا دینے والا صفتی ہے ضروری نہیں ہے یار میں کون سے ضروری ہے ٹھیک ہے نا دونوں برابر ہونے چاہیے بس چاروں یا بارہ سے تو دیکھ لیں دونوں برابر ہیں دونوں واحد ہیں دونوں مذکر ہیں دونوں منصوب ہیں دونوں نکر ہیں مرکب توصیفی ترجمہ کرنا چاہیں تو کیا کریں گے ٹھیک ہے نفع دینے والا علم اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر ایک یا کوئی نہیں لگایا تو یہاں پر آپ ایک یا کوئی نہیں لگا سکتے کہ ایک نفع دینے والا علم یا نفع دینے والا ایک علم ایسی جگہ پہ پھر ترجمہ پتا آپ کیسا کریں گے آپ ترجمے میں جہاں پر ایسا ترجمہ نہ ہو سکے نا ایک یا کوئی والا تو وہاں پر آپ ایسا لفظ لگا دیا کریں نفع دینے والا ایسا علم ٹھیک ہے اوکے ایسا علم جو نفع دے اب اس میں اس کہیں گے کہ ایسا علم جو نفع دے یہ بھی پاسبل ہے اوکے تو علم نافین کا مطلب ہے ایسا علم جو نفع دے یعنی نفع دینے والا ایسا علم آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالی سے اس کے بعد آگے آپ کو نظر آئی کنسٹرکشن متقبلا تو آپ نے نوٹ کیا ہے یہ بھی ویسی کنسٹرکشن ہے بھی رقب توسیفی ہے ترجمہ کرنے لگیں گے آپ املاً ایسا عمل جو متقبل متقبل کہتے ہیں قبول ٹھیک ہے نا جو قبول ہوا وہ مقبول یعنی ایسا مقبول عمل یعنی ایسا عمل جو مقبول ہو منسوب رقب تو ہے آگے آپ کو ملا رزقن طیبن جی بسما کر <تصفح> لے ایسا مقبول عمل یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے یا ایسا عمل جو مقبول ہو دونوں طرح سے مرکو توسیفی کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا رزقن طیبن ایسا پاکیزہ رزق یا ایسا رزق جو پاک ہو تو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے مانگو تو یہ ضرور مانگو کہ وعملا متقبلا ورزقا طیبا الفاظ مختلف آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں مختلف روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں لیکن یہ آپ کو ملیں گے یعنی ایسا علم اللہ سے مانگے جو نفا بخشو جو فائدہ دے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی علم حاصل کرتے رہے اور اس کا نفع ہی نہ ہو ابراہیم ٹھیک ہے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا ایسا عمل ایسے عمل کی توفیق مانگے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو عمل کرتے رہے اللہ کے ہاں پیش ہوں گے اللہ ریجیکٹ کر دے بڑے سے بڑا عمل نمازیں اونیں مار دی جائیں روزے ریجیکٹ کر دیے جائیں کیا فائدہ تھوڑا ہو لیکن مقبول ہو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو وہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا ایک دکان پہ گئے پرانے زمانے کی بات ہے اور کوئی کو اس چیز خریدی اور چیز خریدنے کے بعد دکاندار کو انہوں نے سکا دیا دکاندار نے سکا دیکھا پلٹ پلٹ کر کے اور کہتے بابا جی کھوٹا بابا جی اتنے چیز ہماری بے ہوش ہو کے گر پڑے جو ادگر تھے انہوں نے اٹھایا بابا جی کو پانی شانی پلایا بابا جی ایک سکے کی وجہ سے بےوش ہو گیا کہتے بیٹا بات یہ ہے کہ میں نے سکا بڑا سنبھال سنبھال کے رکھا تھا کہ جب سکا ضرورت پڑے گی نا تو میں استعمال کروں گا آج جب سکا پرکھنے والے کے پاس آیا اس نے کہہ کہ دیا کھوٹا میرے پلے تو کچھ بھی نہیں رہا تو ہم جو اتنے بڑے بڑے عمل کر رہے ہیں کل کو جب رکھنے والے کے پاس جائیں گے اس نے اگر کہہ دیا کہ کھوٹے ہیں کچھ پلے رہے گا تو اللہ سے مقبول عمل مانگے یہاں پر بزرگ کہا کرتے ہیں کہ اللہ سے قبولیت مانگا کریں مقبولیت نہ مانگا کریں مقبولیت سمجھ رہے ہیں نا اگر قبولیت ہو گئی نا تو مقبولیت آپ کو خود ہی مل جائے گی مقبولیت مانگیں گے تو ہو سکتا ہے مقبولیت مل جائے لیکن قبولیت ہونا یہ شرط نہیں ہے تو قبولیت مانگیں ٹھیک ہے نا تو اس کا بھی فرق محسوس کر لیں گے قبول اور مقبول کا کیا فرق ہے آپ یہ نہ کہیں کہ پہلے آپ مقبول کہہ رہے تھے اب آپ کہہ رہے ہیں جی قبول تو بات سمجھ میں آ ہے نا اور تیسری چیز رزق تریباً اللہ تعالیٰ سے ایسا رزق مانگے جو پاک ہو کیونکہ اللہ کے یسو نے فرمایا ہے کہ پاک رزق کے بغیر دعائیں قبول نہیں ہو ایک شخص نے اللہ کے سے پوچھا کہا کہ اللہ کے مجھے کوئی فارمولہ بتائیے کہ میری ہر دعا قبول ہو میری ہر دعا قبول ہو آپ نے فرمایا پاکیزہ رزق کھایا کرو رزق کے حلال کھایا کر پھر آپ نے مثال دی کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے مکہ پہنچا ہوا ہے بیت اللہ کے آگے کھڑا ہے اس کے بال مٹی سے اٹے ہوئے ہیں پرانے وقتوں کی بات آج کی بات نہیں ہے کہ وہ ایمریٹ سے جا رہا ہے اونٹوں پہ سفر کر کے مہینوں کا سفر طے کر کے پہنچا ہے اٹے پڑے ہیں بال کپڑے اس کے گرد آلود ہیں اور بیت اللہ کی چادر پکڑ پکڑ کے وہ پکار رہے یار یاربی یا ربی آج سے سفر بارے ہیں بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی کی؟ اس لیے کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام ہے جو پیا ہوا ہے وہ حرام ہے جو پہنا ہوا ہے وہ حرام ہے اس کے جسم کی نشو نمائی حرام سے ہوئی ہے بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی اب اس سے زیادہ قبولیت والا مقام کوئی ہے ٹھیک ہے نا ہاں توبہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے لیکن توبہ کی بغیر اور توبہ ایسی بھی نہیں کہ بس حج سے پہلے عمرے سے پہلے توبہ کر لی اس نیت کے ساتھ کہ نیا کھاتا ان شاء اللہ تعالیٰ عمر کے بعد شروع کریں گے ٹھیک ہے نا پھر جب کھاتا بھر گیا تو پھر جا کے عمرہ کر لیا توبہ کر لی ہاں سچے دل سے کریں گے اگر تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا بول فرمائے سبحان کا اشد اللہ اللہ